फिर अल्लाह ताला فرماتے ہیں وما آتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزینتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون اور تم جو چیز بھی دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ اور زیادہ دیر پا ہے کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے من وعدن حسنا فهو متاع ثم هو يوم من بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر وہ اس وعدے کو پانے والا ہے کیا اس شخص جیسا ہے جس سے ہم نے دنیاوی زندگی کا بہت فائدہ دیا پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے قال الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْنُ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا كما كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّئْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا <يَعْبُدُونَ> لوگ جن پر حکمِ عذاب ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے وَقِيلَ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ چناچے وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے کاش وہ ہدایت پر چلتے ہوتے اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا اب چلتے ہیں یعنی کیا اس حقیقت سے بھی تم بے خبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعمتیں آسائشیں اور سہولتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی بھی ہیں اور عظیم بھی حدیث میں ہے اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے پھر دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 2858 پھر یعنی سزا اور عذاب کا مستحق ہوگا مطلب یہ ہے اہل ایمان وعد الہی کے مطابق نعمتوں سے بہرا ورک اور نافرمان عذاب سے دوچار کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں پھر یعنی وہ اسنام یا اشخاص ہیں جن کو تم دنیا میں میری علوہیت میں شریک گردانتے ہو یا گردانتے تھے انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے آج کہا ہے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے اور تمہیں میرے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں یہ تقریع و توبیخ کے طور پر اللہ تعالی ان سے کہے گا ورنہ وہاں اللہ کے سامنے کس کو مجالے دم زدنی ہوگی یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر چورانوے اور دیگر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے پھر یعنی جو عذاب الٰہی کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے مثلا سرکش شیاطین اور دا کفر و شرک وغیرہ وہ کہیں گے پھر یہ یعنی ان جاہل عوام کی طرف اشارہ ہے جن کو دعات کفر و زلال نے اور شیاطین نے گمراہ کیا تھا پھر یعنی ہم تو تھے ہی گمراہ لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیے رکھا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی جبر نہیں کیا تھا بس ہمارے ادنہ سے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے بھی گمراہی اختیار کر لی پھر یعنی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ تابع اور مطبوع چیلے اور گرو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے پھر بلکہ در حقیقت اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرتے تھے یعنی وہ معبودین جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے اس بات سے ہی انکار کر دیں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے مثلا سورہ بکرا آیت نمبر 166 اور 167 سورہ انعام آیت نمبر 49 سورہ مریم آیت نمبر 81 اور 82 سور انکبود آیت نمبر 25 اور سورۂ احکاف آیت نمبر پانچ اور چھ وغیرہ رہا من الت پھر یعنی ان سے مدد طلب کرو جس طرح دنیا میں کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں پس وہ پکاریں گے لیکن وہاں کس کو یہ جرت ہوگی کہ جو یہ کہے گا جو یہ کہے کہ ہاں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں پھر یعنی یقین کر لیں گے کہ ہم سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں پھر یعنی عذاب دیکھ لینے کے بعد آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنا لیتے تو آج وہ اس حشر سے بچ جاتے سرے کہف آیت نمبر باون اور ترپن میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے پھر اس سے پہلے کی آیات میں توحید سے متعلق سوال تھا یہ ندائے ثانی رسالت کے بارے میں ہے یعنی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجے تھے تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان کی دعوت قبول کی تھی جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے تیرا پیغمبر کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے مومن توزیح جواب دے دیتا ہے لیکن کافر کہتا ہے ہا, ہا لا ادری ہائے ہائے مجھے تو کچھ معلوم نہیں اسی طرح قیامت والے دن انہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں سوجھے گا اسی لیے آگے فرمایا ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جسے وہ پیش کر سکیں یہاں دلائل کو اخبار سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہی کوئی دلیل ہے ہی نہیں صرف قصص و حکایات ہیں جیسے آج بھی قبر پرستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوا کچھ نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَمْ يَتْعَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ پھر اس دن ان پر خبریں پیچیدہ ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے <الْمُفْلِحِينَ> البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا ربك يخلق ما يشاء ما كَانَ لَهُمُ کا صبح اللہ شریک اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اعلی ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں اور ابو یعلنون اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور, ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں تمام ہمد اسی کے لیے ہے اور حاکمیت وہ فرمان وہ فرمان روائی بھی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اے نبی کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی تاریخ کر دے تو اللہ کے سوا تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی مطلب دن لا دے کیا پھر تم سنتے نہیں کہہ دیجئے بتلاو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی تاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو کیا پھر تم دیکھتے نہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر کرو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف کیونکہ انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں پھر یعنی اللہ تعالی مختار کل ہے اس کے مقابلے میں کسی کو سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں چے جائے کہ کوئی مختار کل ہو پھر دن اور رات یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کا موقع نہ پاتا جبکہ معاشی تگ عدو او اور کاروبار جہاں کے لیے نیند کا پورا نیند کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف تگ و تاز ہوتے تو سونے والوں کے آرام و راحت میں خلل پڑتا نیز لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے جبکہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون و تناسر کا محتاج ہے اس لیے اللہ نے رات کو تاریخ کر دیا تاکہ ساری مخلوق بیک وقت آرام کرے اور کوئی کسی کی نیند اور آرام میں مخل نہ ہو سکے اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کر سکے دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اسے ہر شخص با آسانی سمجھتا اور اس کا ادراک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اس بات فرمایا ہے کہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا یہ نظام ختم کر کے ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر دے تو کیا اللہ کے کی سوا کوئی اور معبود ایسا ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطا کر دے یا اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریکی سے تاریخی سے بہرا کر سکتا ہے جس میں تم آرام کر سکو نہیں یقیناً نہیں یہ صرف اللہ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایسا نظام قائم کر دیا کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تمام مخلوق آرام کر لیتی ہے اور رات ہو جاتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی سے کائنات کی ہر چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اور انسان قصب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل مطلب روزی تلاش کرتا ہے پھر یعنی اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرو یہ زبانی شکر ہے اور اللہ کی دی ہوئی دولت صلاحیتوں اور توانائیوں کو اس کے احکام و ہدایات کے مطابق استعمال کرو یہ عملی شکر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُونُ أَيْنَ الَّذِينَ كُنتُم <تزعمون> اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے ان قارون قومی قوم اللہ حب الفریحین بے شک کارون موسا کی قوم میں سے تھا پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں ایک طاقتور مردوں کی جماعت پر بھاری ہوتی تھیں یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا تو اترا مت بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول اور تو لوگوں سے ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اور تو زمین میں فساد نہ کر بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا قال انما اوتیتو علی علم عیدی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون منہو اشد منہو قوة اکثر جمعا کارون <الْمُجْرِمُون> نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے تھے جو قوت میں اس سے زیادہ تھے اور لاؤ لشکر میں بڑھ کر تھے اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس گواہ سے مراد پیغمبر ہے یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے پھر یعنی دنیا میں میرے پیغمبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے شریک ٹھہراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے اس کی دلیل پیش کرو پھر یعنی وہ حیران اور ساکت کھڑے ہوں گے کوئی جواب اور دلیل انہیں نہیں سوجھے گی پھر یعنی ان کے کام نہیں آئے گا پھر اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کا استخفاف کرتا تھا بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے بعض کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ فرون کی طرف سے یہ اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا ان پر اور ان پر ظلم کرتا تھا پھر تنوع کے معنی ہیں تمیلو مطلب جھکنا یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھر ادھر لڑکھڑاتا ہے اس کی چابیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقتور جماعت بھی اسے اٹھانے یا اٹھاتے ہوئے وقت اور گرانی محسوس کرتی تھی اس کی چابیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقتور جماعت بھی اسے اٹھاتے وقت دقت اور گرانی محسوس کرتی تھی پھر یعنی مال و دولت پر فخر اور غرور مت کرو بعض نے بخل معنی کیے ہیں بخل مت کرو پھر یعنی تکبر اور غرور کرنے والوں کو یا بخل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں اور راہوں پر خرچ کریں پر خرچ کر جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں اور راہوں پر خرچ کر جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس سے تیری آخرت سورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر و ثواب ملے گا پھر یعنی دنیا کی دنیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر مباحات دنیا کیا ہیں کھانا پینا لباس گھر اور نکاح وغیرہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تجھ پر تیرے رب کا حق ہے اسی طرح تیرے اپنے نفس کا بیوی بچوں کا اور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے ہر حق والے کو اس کا حق دے پھر اللہ نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے تو مخلوق پر خرچ کر کے ان پر احسان کر پھر یعنی تیرا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو اسی طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے بد سلوکی مت کر نہ معصیتوں کا ارتکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فساد پھیلتا ہے پھر ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا اس کا مطلب ہے کہ مجھے قصب و تجارت کا جو فن آتا ہے یہ دولت تو اس کا نتیجہ اور ثمر ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میرے لیے اس نے یہ پسند کیا ہے جیسے دوسرے مقام پر انسانوں کا ایک اور قول اللہ نے نقل فرمایا ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے ان میں اونتی تو ہوں علن علم سورہ زمر آیت نمبر 49 ای علی علم من اللہ یعنی مجھے یہ نعمت اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے علم میں میں اس کا مستحق تھا ایک مقام پر ہے جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت کرتے ہیں تو کہتا ہے حیض لی سر حمیم سجدہ آیت نمبر پچاس اے حیض استحقہ یہ تو میرا استحقاق ہے بہوال تفسیر ابن کثیر بعض کہتے ہیں کہ قارون کو کیمیا مطلب سونا بنانے کا علم آتا تھا یہاں یہی مراد ہے اسی کیمیا گری سے اس نے اتنی دولت کمائی تھی لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علم سراسر جھوٹ فریب اور دھوکہ ہے کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی ماہیت تبدیل کر دے اسی لیے قانون کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دوسری دھاتوں کو تبدیل کر کے سونا بنا لیا سونا بنا لیا کرتا اور اس طرح دولت کے انبار جمع کر لیتا پھر یعنی قوت اور مال کی فراوانی یہ فضیلت کا باعث نہیں اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قوم تباہ و برباد نہ ہوتی اس لیے قانون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت گرداننے کا کوئی جواز نہیں پھر یعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دیے گئے ہیں یعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دے دیے گئے ہوں تو پھر ان سے بعض پرس نہیں ہوتی بلکہ اچانک ان کا مواخذہ کر لیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج على قومه پھر وہ اپنے پورے کر و فر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی اس کے مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے بلا شبہ وہ بڑے نصیب وہ بڑے نصیبیں والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِنَ صَانِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے اور یہ بات سبر کرنے والوں ہی کو سکھائی جاتی ہے وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَضَّ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَصِرِينَ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں تھا أصبح الذيينَ تمََّو مَكَانَهُ بالِالْأمْمس يَقولُونَ وَكَ أن الله يَبَسُتُ الرزْقالمَ شاء يبسُطُ الررزقالمَ شاء مِن عبادِهِ وَيقد لولاأَم الله عَلينا لَ خَسَفَ بِنَا وَكَ أنهُ لا يُفْلِحُ الكافِرون. اصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اصبح الذين تمنوا يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر اور جنہوں نے کل اس کے مقام و مرتبہ کی تمنا کی تھی وہ صبح اٹھ کر کہنے لگے ہائے شامت اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھسا دیتا ہائے شامت کافر فلاح نہیں پاتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی زینت و آرائش اور خدم و حشم کے ساتھ پھر یہ کہنے والے کون تھے بعض کے نزدیک ایماندار ہی تھے جو اس کی امارت و شوکت کے مظاہر جو اس کی عمارت و شوکت کے مظاہر سے متاثر ہو گئے تھے اور بعض کے نزدیک کافر تھے پھر یعنی جن کے پاس دین کا علم تھا اور دنیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں اللہ نے اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ بجا لانے والوں کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جیسے حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 7498 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 199 پھر یعنی یولقعہ میں ہا ضمیر کا مرجہ کلمہ ہے اور یہ قول اللہ کا ہے اور اگر اسے اہل علم ہی کے قول کا تطمہ قرار دیا جائے تو ہا کا مرجع جنت ہوگی یعنی جنت کے مستحق وہ صابر ہی ہوں گے جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش اور آخرت کی زندگی میں رغبت رکھنے والے ہوں گے پھر یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی ازار زمین اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا ایک آدمی اپنی اظہار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھسا دیا گیا پس وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا بحوال صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو نوے پھر مکان سے مراد وہ دنیاوی مرتبہ و منزلت ہے جو دنیا میں کسی کو عارضی طور پر ملتا ہے جیسے قارون کو ملا تھا امس گزشتہ کل کو کہتے ہیں مطلب زمانے قریب ہے وئی کا اصل میں وئی لکھ اِلم انّا ہے اس کو مخفف کر کے وئی کا بنا دیا گیا ہے یعنی وئی کا یعنی افسوس یا تعجب ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ الخری ہی بعض کے نزدیک یہ علم تارا انّاء کے معنی میں ہے بحالِ تفسیر ابن کثیر جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے مطلب یہ ہے کہ قارون کی سی دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے جب قارون کا عبرت ناک حشر دیکھا تو کہا کہ مال و دولت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے راضی بھی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم اس کا تعلق اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا مال کی فراوانی اس کی رضا کی اور مال کی کمی اس کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے نہ یہ معیار فضیلت ہی ہے پھر یعنی ہم بھی اسی حشر سے دوچار ہوتے جس سے قانون دوچار ہوا پھر یعنی قارون نے دولت پا کر شکر گزاری کی بجائے ناشکری اور معاشیت کا راستہ اختیار کیا تو, تو دیکھ لو اس کا انجام کیسا ہوا دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم اجمعین